زميمہ مباح معاملات میں کسی کا دل توڑنا بہت برا لگتا ہے بلکہ اس کی ہمت تک نہیں ہوتی مثلاً بعض لوگ بندہ کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہیں بندہ کو اس پر بہت شرم آتی ہے لیکن ہاتھ پیچھے کھینچنے کی صورت میں ان كى حتق اور دل کا كا ہوتا ہے چنانچہ بندہ ہاتھ پیچھے نہیں کھینچتا حالانکہ خود کو اس طرح کے کسی اکرام کا حل نہیں سمجھتا اسی طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جنہیں مسلمانوں کا دل رکھنے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ افوزر کا معاملہ فرمائے آمین سمہ آمین